أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وََّذينَ آمَنُوا وَلَم يُهاجِرُوا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىََّ يُهاجِرُوا وَإِنِسْتَ صَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُم نَصْرُ إِللاا عَ قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مِثَاقُ وَلَّهُ بِمَا تَعمللونَ بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكون فتنه في الارض وفساد كبير صدق الله العظيم سوره انفال کی ایت نمبر 72 اور 73 کی تلاوت کی گئی ہے اولا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان الین آ منو ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کا ذکر فرما رہے ہیں ان الدین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدو امال فی سب اور جنہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا مال بھی لگایا جان بھی لگائی وین اور وہ مسلمان جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی جگہ دی و اور ان کی مدد کی الادم اولیا اوباد پہلا جو گرو ہے یہ مہاجر ہے اور دوسرا جو گرو ہے یہ انصار ہیں اللہ جل جلال فرما رہے ہیں کہ انصار اور مہاجرین یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور جو ایمان لائے ولم يُحَاجِرُوا لیکن انہوں نے گھر نہیں چھوڑا اپنے وطن کو نہیں چھوڑا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْحٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا تو تمہارا ان سے دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ وہ گھر چھوڑ دیں اور ہجرت کر لیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فالی النَّصْرُ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ مدد مانگے دینی معاملے میں اجرت انہوں نے نہیں کی ہے لیکن کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ ہجرت کر چکے ہیں یا انصار ہیں آپ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا واجب ہے لازم ہے ضروری ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاق مگر اس قوم کے مقابلے میں جن کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے اور سلح ہے ان کے خلاف مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے تعملون بصیر اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے سب چیزوں کو دیکھتا ہے بعض اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں اللہ تفالو تکن فتنا تن فلاور دی و فساد کے اللہ تفالو اگر تم یوں نہ کرو گے تکن فتن تن تو زمین میں فتنہ پھیلے گا وہ فساد ان کے اور بہت بڑی خرابی ہوگی یہ تو ان آیتوں کا ترجمہ ہے اب ہم ان آیتوں کی تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اللہ انفال کی مکمل پچہتر آیتیں ہیں اب تک کافروں کے ساتھ قتل و قتال جنگ و جدال ان کو قید کرنے آزاد کرنے اور ان کے ساتھ سلحا اور معاہدہ کرنے ان احکام کا ذکر تھا اب آگے بقیہ جو آیت ہیں ان میں ایک اور موضوع کا ذکر ہو رہا ہے اس موضوع کا عنوان ہے احکام ہجرت پورا کرنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احکام ہجرت النصرت آسان الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے احکام اور حقوق اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہوگا اللہ جل جلال نے یہ احکام ہجرت و نصرت اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلے میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے پر قتل و قتال کی طاقت ہے اور نہ ہی وہ صلح پر راضی ہیں کافر <تصفح> بہت طاقتور ہے مسلمان ان سے جنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کافر مسلمانوں کے ساتھ صلح یا معاہدے کے لیے راضی ہیں تو مجبور مسلمان کیا کرے گا ہجرت کرے گا نا جب آپ کسی ایسی جگہ میں رہیں گے جہاں کافر ہیں یا کافروں کے دوست ہیں شریعت کے مطابق عمل کرنے نہیں دیتے آپ کو تو دو صورت ہے نا ایک صورت یہ ہے کہ آپ ان کافروں کے خلاف یا ان کافروں کے دوستوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں یا جنگ نہیں کر سکتے اگر جنگ کر سکتے ہیں تو جنگ کریں گے نا جنگ نہیں کر سکے تو کیا کریں گے ہجرت کریں گے اس لیے کہ جنگ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور کافر جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو مجبوری ہے ہجرت کرنی پڑے گی گھر بار کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑنا پڑے گا ایسی کمزوری کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کیا ہے ہجرت کہ اس شہر اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں جہاں اسلامی احکام پر آزادانہ عمل ہو سکے